محترم کو احمد خان سے مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انورشی توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس کیا دوسرا اصلہ قریب الاحتام ہے یہ ماہ مبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے ہم بھی انتظار کے جذبات اپنے دل میں پالتے ہیں کسی کو انتظار ہوتی ہے دوستوں کی ملاقات کی کسی کو انتظار ہوا کرتی ہے اپنی اولاد سے ملاقات کی کسی کے دل میں انتظار ہوا کرتی ہے رشتہ دار اور احباب سے ملاقات کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ رمضان کے مہینے کے کی انتظار کیا کرتے تھے کیونکہ بار بار تو اس لیے آنا نہیں ہوتا سال میں ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے قراری کا اظہار اس انداز میں کیا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو کر بے چین ہو کر بے تاب ہو کر رب العالمین کے دربار میں ہاتھ بلند کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہی الفاظ آئے قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلهنا رمزان او کما نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھے ہوئے ہیں مالے کے کائنات کے دربار میں ہماری کیا خوشی ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا کیا قصور اگر گردن پر اس نے چلائے گئے غلطی کیا آدمی یہی ساری زندگی مشن بیان کیا کہ ہمیں بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے جس کے سامنے آمنا کے نے دامن پھیلایا تھا اور کیا غلطی ہے اللہ, اللہ اور سورت اور کا اشارہ بھی سناتا گیا ہوں یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارف کتاب سورت کا نام سورت اور راد تیرواں پارا اور آیت کا نمبر چودہ فرمایا لہو دعوت الحق اگر سچی پکار ہے تو صرف اللہ کی پکار ہے اللہ کریم کے بغیر ہر کسی کی پکار باطل مقام تو کا انبیاء نے السلام کی شان برہک اولیاء کرام کا مرتبہ برہ کا بزرگہ نے دین کا درجہ بڑھا کا لیکن سچی پکار کے لئے وہ نہیں ہے اگر رحبانہ سچی پکار کے لئے تو صرف اللہ اور کیا ہوتی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں شیخ القرآن کا مشن بھول جاؤں اور تمام انبیاء امبیال مسلم والا پروگرام بھول جاؤں نہیں نہیں آمنا کلال دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب جب بشاب اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما اللہ ہمارے لیے شابان کے مہینے کے اندر برکتیں نازل فرما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں بھی برکتیں دینے والا اللہ ہے فضائل رمضان کے ساتھ ساتھ مسائل کا اشارہ بھی کرتا جاؤں اور رب العالمین کی لارب کتاب اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے اٹھارواں بارہ سورت کا نام مالے کے کائنات نے منظر بیان فرمایا اللہ اللہ اور آیت کا نمبر بارہ فرمایا والا قد خلقنا من کی منتی سم یا قرار می ثُمَّ خلک ننت فت علن پھلک نل علقت مسغتن پخلک نل مسبت سامن ثُمَّ سو خَلْقًا لم فَتَبَارَكَ اللَّهُ ہو الْخَالِقِينَ وہاں قرآن کے لیے سمجھانے پہ قربان جاؤں فرمایا انسان اپنی حقیقت دیکھ میں نے تجھے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے حضرت انسان کا کیسا تکبر بر ہے حضرت انسان کا کیسا تک بر ہے خاک سے پیدا ہوا پرہیل ہے حقیقت نہیں سوچی اپنی پھر اللہ کریم کیسے دونوں کاریگری دکھائی فرمایا رحم مادر کے اندر تین قسم کے اندھیروں کے اندر مادر کا اندھیرا ایک جلی کا اندھیرا دو پیٹ کا اندھیرا تین میں اللہ کریم نے پانی کے قطرے کو خون بنا دیا پھر کا قطمتن خون کے قطرے کو میں اللہ نے گوشت کی بوٹی بنا دیا اب آپ میرا قرآن کے انداز پہ اور کیجیے گا اب گوشت کی دو بوٹیاں موجود ہیں ایک ایک بوٹی موجود ہے ریم کے اندر والدہ کے رحم میں گوشت کی بوٹی موجود ہے جو اللہ کریم نے خون سے بنائی ہے اور دوسری گوشت کی بوٹی وہ ہے جو والدہ نے کھائی میدے میں چلی گئی اب دو بوٹیاں پیٹ میں چلی گئی ایک بوٹی ہے میدے کے اندر جو والدہ نے کھائی ہے اور دوسری بوٹی ہے ریم کے اندر جو اللہ کریم نے خون سے بنائی ہے وہ اللہ تیری قدرت حیران ہوں میدے والی بوٹی گلتی جا رہی ہے رم والی بوٹی بڑھتی جا رہی ہے تیری قدرت سے اللہ حیران ہوں اللہ کریم بس فرمایا نہیں نہیں پھر میں اللہ کریم نے کیا کیا پاک مزرا مح اللہ نے گوشت کی بوٹی میں سے کچھ ہڈیاں تیار کرنا شروع کر دی ہڈیاں تیار ہو جانے کے بعد اوپر میں اللہ نے گوشت چڑھا دیا سمان شانہ پھر بچے کے وجود میں میں اللہ نے روح ڈال دی آگے مسئلہ سمجھایا اگر پانی کے کچرے کو خون بنانے والا اللہ ہون کی بوٹی بنانے والا اللہ بوٹی کی ہڈیاں بنانے والا اللہ ہڈیوں پہ گوشان والا اللہ اندر روح والا اللہ فرمایا یہ مانتے ہو سارے کام کرنے والا اللہ تو اگلا مسئلہ بھی مان لو ساتا بارک اللہ برقر دینے والا بھی اللہ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا پنڈی والو اللہ کا نام ذرا محبت سے لینا رمضان المبارک کا مہینہ ہے کیا پتا اللہ میرا سوال اور آپ کا جواب کب اُل کر کے بشش کا ذریعہ بنا دے آمنہ کے لال میں برکت کس سے مانگی محبت سے کس سے مانگی؟, مانگی تو ہم کس سے مانگے مردوں سے ہم برگتے مردوں سے مانگے درباروں سے مانگے واہ واہ یہ واہ نبی کی محبت ہے رب کابا کی جی کا سامح, ہم بھی برگتے اس رب لال سے مانگیں گے جس رب کائنات کے سامنے دامن پھیلا کے آمنہ کے لال نے برگتے مانگی تھی اور کیسے دعا کی اللہ بارک لنا سی رجب و شابان اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برسے نازل فرما شابان کے مہینے میں برستے نازل فرما اور آگے امنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تابی کے ساتھ کرتے ہیں اے میرے اللہ بل رمضان او اوکما کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ میری زندگی اتنی لمبی کر دے کہ رمضان کے مہینے کے میں روزے رکھ لوں اللہ رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا تاکہ رات کو قرآن پڑھنا اور سننا نصیب ہو جائے اور رمضان کے دنوں میں روزے رکھنا نصیب ہو جائے رمضان المبارک کا انتظار آمنا کلال کیا کرتے تھے اور ہم اگر انتظار کریں تو امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم والی طریقے اور سنت پر عمل کر رہے ہیں اب ذرا قرآن سے یہ بھی پوچھتا جاؤ قرآن تو بتا روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں اشارہ کرنے لگا ہوں کافی سارے مسائل کر رہے ہیں اشارہ کرنے لگا ہوں فرمایا یا اللہ زینا منو کوتے بالئی کم سیامو کما کوتے بال من زینا مین قبل سورت البکرا آیت نمبر 183 یہ میرے سامنے دوسرا بارہ کھلا ہوا ہے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور جو تم سے پہلی امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے اللہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے فرمایا لال تاکہ تمہارے اندر تکوا آ جائے احباب خیال جس رمضان المبارک کے لیے آپ اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ میں رمضان تک پہنچا رمضان کا مہینہ میری زندگی میں آ جائے اب آ گیا میری زندگی میں آپ حباب کی زندگی میں اور روزے فرض کیوں کیے گئے اس مہینے کے اندر تاکہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو جائے اب قرآن سے یہ پوچھتا جاؤں تقوی ہوتا کیا ہے یہ تو پتا چلے تقوی ہوتا کیا ہے میں مثال دینے لگا ہوں اور اپنے بزرگوں اور احباب کی توجہ چاہتا ہوں کوشچن پر ذرا آپ غور کریں کوشچن یہ ہے کہ تکوا ہوتا کیا ہے روزوں کا مقصد ہے تکوا ہمارے اندر آ جائے ہوتا کیا ہے یہ میرا کوشچن ہے یہ میرا سوال ہے میرے سامنے سورت المیدا رب العالمین کی الب کتاب چھٹا پارا سنیے ذرا سورت المیدہ کا انداز اور میرے سامنے آیت نمبر چار کھلی ہوئی ہے اللہ فرما دے وما علمت تو مما علمكم اللہ تو من الجوارے مکل دینا تو اللہ مون ملا میں نے اپنے بزرگوں کے سامنے کے تکما کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے قرآن کا سٹیج رحمت اللہ تعالی اور کیوں نہ کہتا جاؤں صحابہ کے کے سامنے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یوں نظر آ رہی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودھری کا چاند چمک رہا ہو پنڈی والوں مجھ سے حقدہ نہیں ہوا میرا عقیدہ میرے قابرین کا عقیدہ میری جمع کی سات و سننا کا عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبی دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے صاحب کیا حاضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضرت ابیب نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ آ گئے اللہ کے محبوب اگر اجازت ہو تو میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو ابھی کیا مسئلہ ہے اللہ کے محبوب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شکاری کتے کو لے کر جنگل میں لیا مجھے سامنے خرگوش نظر آیا میں نے اپنے کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا تکویر پر کر چھوڑ دیا کتا بھاگ پڑا خرگوش کے پیچھے جب کتا خرگوش کے پیچھے بھاگا تو میں بھی کتے کے پیچھے پیچھے دوڑا اور جب میں قریب پہنچا تو حیران ہو گیا کہ خرگوش ایک ہے پکڑنے والے کتے دو ہیں اب میں تو حیران ہو گیا اور دونوں کتوں کے منہ میں خرگوش بھی مر چکا ہے ابھی پھر میرے پاس کیوں آئے ہو حبیب کی بھیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے کتے کے اندر پانچ شرطیں پائی جاتی تھی کیا مطلب شکار کے حلال ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ میرے کتے کے اندر پائی جاتی تھیں کیسے پہلی پہلی شرط اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا شاہین ہے اگر تمہارا باغ ہے اگر تمہارا کتا ہے لیکن پہلی پہلی شرط یہ کہ سیکھا ہوا ہو اب راول پڑی کے احباب سیکھا ہوا کتا کیا ہوتا ہے سیکھا ہوا شاہین کیا ہوتا ہے پہلی پہلی سی والی بات یہ شرط اس کا کیا مطلب ہے مالک کتے کو لے کر جنگل میں گیا سامنے شکار نظر آیا مالک نے کتے کو چھوڑا اس نے جا کر شکار کو پکڑ لیا لیکن کھایا نہیں ایک دفعہ ٹرائی ہم نے کر لی شریعت نے کہا نہیں پھر ٹرائی کرو دوسری مرتبہ اور شکار نظر آیا پھر کتے کو چھوڑا گیا جا کر شکار کو پکڑ لیا لیکن کھایا نہیں شریعت کہتی ہے نانا ابھی تیسری بار پھر ٹرائی کرنی ہے تیسری مرتبہ بھی ڈرائی کی کتے نے جا کر شکار کو پکڑ لیا کھایا نہیں پکڑ کر بیٹھ گیا شریعت کہتی ہے یہ کتا سیکھا ہوا ہے ایک شرط پوری ہو گئی دوسری شرط اللہ فرماتے میں نظر جوارے کتا جا کر شکار کو زخمی کرے زخم بھی ہونے چاہیے خرگوش پر زخم ہونے چاہیے لو ہونے چاہیے اگر اس شکار کے اوپر کسی قسم کا زخم موجود نہیں ہے لو لان نہیں ہے اور کتے بھی پکڑا ہوا ہے شریعت کہتی ہے مر چکا ہے لیکن کوئی زخم نہیں ہے اس کو حلال نہ سمجھنا ایسا نہ ہو خرگوش کتے کو آتا دیکھ کر داشت کی وجہ سے مر گیا ہو کوئی زخم جو نہیں ہے ہو سکتا ہے ڈر کر خرگوش مر گیا ہو نہ دوسری شرط زخم ہونا چاہیے تیسری شرط فرمایا مکل کتے کو چھوڑو تو تمہاری اجازت کے ساتھ جائے کیا مطلب مالک کتے کو لے کر جنگل میں جا رہا ہے سامنے خرگوش نظر آیا کتا خود نہیں بھاگا بلکہ مالک کی طرف دیکھتا ہے کہ مالک پتنی اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا مالک نے اشارہ دیا چٹکی بجائی سے اشارہ کیا چوتھی شرط لو سکنا ما. جا کر کتا اس کو پکڑ لے دبوچ لے پنجے میں پاؤں کے اندر یا منہ کے اندر پکڑ کر بیٹھ جائے اور پانچویں شرط بس اسم اللہ مل کتے کو چھوڑو اور تقدیر پڑ دو شاید کو چھوڑو دو. اب پالو خیال پانچ شرطیں پھر دورانے رانگے لگاؤں پہلی پہلی شرط سیکھا ہوا ہو دوسری شرط جا کر زخمی کرے تیسری شرط مالک کی اجازت کے ساتھ جائے چوتھی شرط پکڑ کر بیٹھ جائے اور پانچویں شرط کتے کو چھوڑو تکویر پڑھ دو اللہ فرماتے ہیں اب اگر تم قریب پہنچی ہو خرگوش مر بھی چکا ہے کتے کے منہ کے اندر ایسا خرگوش حلال ہے اللہ مر چکا ہے فرمایا مر چکا ہے خیر ہے لیکن تم نے کتے کو چھوڑا تھا تکویر پڑھ لی تھی اللہ کا نام لیا تھا شرطیں بھی پوری تھی نام بھی اللہ کا لیا گیا اگر کتے کے منہ میں خرگوش مر جائے تو اب آپ قرآن کی تعی کر دیجئے اللہ کا نام لیا گیا اور سیکھا ہوا کتا ہے کتے نے جا کر خرگوش کو پکڑا اور مر بھی گیا پھر بھی خرگوش لال ہے اور ذرا اس سے پہلے والی آیت بھی سنتے جائیے فرمایا ہوئی کو مل میتا ودم اللہ خل و ما او آیت نمبر تین یہی سورت المائدہ پہلی آیت فرمایا جو حلال جانور خود بخود مر جائے حرام ہے گائے مر گئی بکری مر گئی شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کی گئی حرام ہے مر گئی ہے نمبر دو و جانور کو صبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ڈبل حرام ہے نمبر تین و لحم الفنزیر فنزیر کا گوشت بھی حرام ہے دونوں سے زیادہ حرام ہے اور نمبر چار یہ تینوں کٹے ہو جائیں ان سے زیادہ بھی چوتھی حرام ہے فرمایا اللہ اللہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی منت تو منوتی ہو نظر ہو نیاز ہو سے بھی زیادہ حرام ہے پنڈی والوں دل دماغ حاضر رکھنا اللہ کریم کا واسطہ اگر کتے کو چھوڑا گیا اللہ کا نام لیا گیا کتے کی ماری ہوئی حلال ہے اور خیر اللہ کا نام آ تو حلال چیز بھی ہر اللہ اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی ہلال اور اگر خیر اللہ کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام اللہ اللہ حضرت ابھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے محبوب میں نے کتے کو چھوڑا میں حیران ہو گیا خرگوش ایک ہے اور پکڑنے والے کتے دو ہیں پلی کی کا معنی سمجھانے لگا روزے کا مقصد ہے تکوا پیدا ہو جائے اللہ کا نام لے کر چھوڑا تھا جی بالکل سیکھا ہوا تھا بالکل خرگوش زخمی ہے, ہے زخم کے نشان لے مر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کتا کس کا ہے اللہ کے ماں بو مجھے کوئی پتہ نہیں دوسرا کتا کس کا ہے اچھا دوسرے کتے میں شرطیں بھی پوری ہیں کہ نہیں اللہ کے مبو یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے اچھا ابھی یہ بتا اللہ کا نام لے کر دوسرے کتے کو چھوڑا گیا اللہ کے حد یہ بھی مجھے کوئی پتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنڈی والے بزرگوں دھیان کیجیے گا میرے لفظوں پر آپ نے فرمایا ابھی رضی اللہ تعالیٰ نو تیرے کتے میں شرطیں پوری پہ جاتی تھیں اگر تیرے کتے کے پکڑنے کی وجہ سے خرگوش مر گیا ہے پھر تو حلال ہے لیکن کیا پتا دوسرے کتے نے پہلے پکڑا ہو اور خرگوش مر گیا ہو پھر تو حلال نہیں شرطوں کا جو پتا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی پنڈی والو خیال رحمت عالم نے فرمایا خرگوش میں شک پڑ گیا ہے پتنی حلال بھی, بھی ہے کہ نہیں ہے اور جس چیز میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑنے کا نام تکوا ہے روزوں کا مقصد کیا تھا کو تاکہ تمہارے اندر تکوا پیدا ہو جائے اور تکوا کیا ہے آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں شک پڑ جائے اسے چھوڑنے کا نام تکوا ہے اور سود کے حرام ہونے میں کوئی شک ہے چمن میں تلخ نو میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریا کی رشوت کے حرام ہونے میں شک ہے آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تقوی کیا ہے شک والی چیز کو چھوڑنا اور ہم ہماری نلکیاں دیکھیے ہم تو ان چیزوں کے آگے بن چکے ہیں جن کے بارے میں پک ہے کہ حرام ہیں یہی تو روزہ پیدا کرنا آیا تھا ہمارے اندر جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں جنگل کا موقع ہے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اللہ اکبر آپ کیا بنے گا آج کل کا تو دور تھا نہیں ریسٹورینٹوں ہوٹلوں اب حضرت عمر رضی اللہ اتارن ویشان اب کیا کروں کھانے پینے کا سامان نہیں رہا اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تسلی ہو گئی ایک آدمی بکریاں چرواہے مہربانی کرو مجھے بھوک لگی ہے مسافروں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے ایک بکری کا دودھ نکال اور مجھے دے دے مہربانی کرو چروا کہنے لگا اب چرواہے کو تو پتہ نہیں کہ سامنے امیر المن رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہیں چرواہے نے کہا نہیں نہیں والو چرواہے نے کہا نہیں نہیں, نہیں دے مہربانی کرو جی ایک بکری کا دودھ آدھا کلو بنے گا کلو بنے گا ڈیڑھ کلو بس چرواہ کہنے لگا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے چرواہے نے سر پیالی شان پگڑی نہیں ہے پاؤں میں بہترین جوتی نہیں ہے لیکن انکار کر دیا ایک بکری کا وجہ کیا ہے وجہ بیان کر اس نے کہا جی وجہ بیان کرتا ہوں کہ بکریاں میری نہیں ہیں بکریاں پرائی ہیں اور مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دودھ نکال کر نہیں دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے امتحان لینا شروع کر دیا ایگزام تو پتہ نہیں چرواہے کا ایمان اور عقیدہ کتنا مضبوط ہے فرمانے لگے اے رائی اے چرواہ یہ مجھ سے درم لے لے یہ پیسے لے لے اور ایک بکری میرے اوپر بیچ دے کیا مطلب حضرت حوصلے سے بات سن ٹھہر کر بیچ دے جرم تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی جب بکری میں نے خرید لی پھر تو اس کا دودھ میرے لیے حلال ہو جائے گا اور مالے کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھڑیا کھا گیا تھا حضرت کمر امتحان لے رہے ہیں چرواہے نے سنا تڑپ کے کہنے لگا اور مجھے مشورہ دینے والے جرم تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی میں دودھ نکال کر استعمال کرتا رہوں گا اے مجھے جرم کا لالچ دینے والے یہ تو بتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو یہ جواب سنایا کرتے تھے قریب چرواہے نے تڑپ کے کہا گشت بھی اپنی اگلی بھی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا یا ریاض فائی اللہ درم میرے ہو گئے بکری آپ کی ہو گئی اور مالک کے سامنے بہانا بنا لوں پر یہ تو میرا اطمینان کرا اللہ کہاں جائے گا یہ تو اطمینان کرا اللہ کہاں جائے گا مجھے کہتا ہے مالک کے سامنے بہانہ بنا لینا چلو ٹھیک ہے بنا لوں گا اگر دنیا کے مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں اس کے آگے بہانہ کون بنائے گا جس کا اعلان ہے لمن ملک کیا مت کے میدان میں جو اعلان کرے گا آج کس کی بادشاہی چل رہی ہے کسی کو سبان ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا للہ دل کہا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی چل رہی ہے دنیا کے مالک کے سامنے بہانہ بنا لوں لیکن مالک یوم دین کے سامنے بہانہ کیسے بناؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے میرے ساتھیوں ایمان ہو تو ایسا چرواہے والا ہونا چاہیے یقین ہو تو ایسا اور یہی بات تو روزہ پیدا کرنے آیا تھا ہمارے اندر تتکون کمرہ بند ہے ریفریجریٹر کے اندر فریزر کے اندر فریج کے اندر فروٹ رکھے ہوئے ہیں مشروبات بھی ہیں معقولات بھی ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں لیکن روزہ دار ہاتھ بھی نہیں لگا رہا کیوں ہاتھ نہیں لگا رہا کہتے جی ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے یہی جذبہ تو روزہ پیدا کرنے آیا تھا اگر ایک مہینے میں تیرا جذبہ یہ ہے تو سال کے باقی گیارہ مہینوں میں بھی یہی جذبہ رہنا چاہیے اب احباب جب رمضان المبارک کا مسئلہ ختم ہوا سورت البقرہ میں تو اللہ کریم نے فوراً ایک حکم اور دے دیا یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے سورت کا نام سورت البقرہ رمضان المبارک کا حکم پورا ہونے کے بعد اللہ کریم فرماتے والا کم بل بات بو بے الحکام من اموال الناس بن تم تالمو سورت بکرا آیت نمبر ایک سو اٹھاسی میرے سامنے دوسرا پارا روزوں کا مسئلہ مکمل ہونے کے بعد فرمایا قسبہ روزہ پیدا کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد اس بندے بندہ تقویٰ پیدا ہو گیا اللہ کے نبو اس کو اجر کیا ملے گا اب آپ رکھے رحمت علم فرماتے ہیں کہ کے بدلے میں فرق ہے آپ وسلم فرماتے ہیں سات میں سے جو عمل ایسے ہیں کہ دل کے کرنے کی واجب ہو جاتی ہے صحابہ کیا نمر پتی جماؤ کیا واجب ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ایسا ہے کہ واجب اس بندے کے لیے جو کرتا ہے نمبر دو ایک عمل ایسا ہے کرنے والے واجبت جنت واجب ہو جاتی ہے اللہ <سؤال> کے <علاقے> محبوب ذرا بتا فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی مل کے اللہ جو بندہ اللہ سے ایسی آپ کرے چل آئے اسے کو بلائی چلنا اللہ کے ساتھ شریف کسی کو بھی نہیں بنایا تھا موبائل <تصح> بن بند کر بجلی گزاری ہے تو جب بدلا ایسے بندے موحد کے لیے جنرل واضح ہو جاتی ہے اللہ کے محبوب دوسری چیز آپ فرماتے ہیں دوسرا عمل جو بندہ اس حالت میں ہوتے ہیں ماتا باقاعد اشرا کا دلہ ہونا کما کال نبی اللہ علیہ وسلم اور جو بندہ اس حالت میں پوتوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریف بنایا کرتا تھا واجبت ایسے بندے کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی اب حدیث بات میں آیا ہے میں نے سات سامان کرنے ہیں دو پہلے عرض کر رہا ہوں پانچ باقی یہ رمضان مبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے مرارا رجلان اللہ کریا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دو بندے آ رہے تھے ایک بستی کے قریب سے گزرے بستی والوں میں رویہ خبردار آگے نہیں جانا مہربانی کرو جی ہم مسافر ہیں پردیش ہمیں کچھ خبردار ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانے دیں گے مہربانی کرو جی ہم غریب ہیں مسافر ہیں ہمیں جانے دو ہمارا تم سے کون کرنا یہ جو ہمارا دربار بنا ہوا ہے جی جس پر ہم تڑھا لے چڑھاتے ہیں جی ہاں جتنے تک تم اس کے نام کی نظر نیاس نہیں دو گے منت منوی نہیں دو گے ہم کبھی بھی تمہارا راستہ نہیں چھوڑیں گے مہربانی کرو جی ہم غریب ہیں پردیسی میں کچھ نہ, کہو, نہ کرنا بالکل نہیں اگر تم دونوں انکار کرتے ہو ہم تمہارے وجود کے ٹکڑے کر دیں گے یہ <تصفح> کوئی قصہ نہیں سنا رہا جھٹا امام علم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا امام المرسلین فرماتے ہیں جب جان کی دھمکی انہوں نے دی ایک بندہ ڈر گیا یہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے انہیں کو کچھ نہیں بلو بابا ایک مکھی پکڑ کر اس کے نام کا چڑھاوا چڑھا دو منت منوتی دے دو نظر نیاس دے دو پھر بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے نے مکھی پکڑ کر اس دربار کے نام کی نظر نیاس دے دی منت منوتی دے دی چڑھاوا دے دیا وہ جو ٹھاکر تھا بڑا بت جس کی عبادت کیا کرتے تھے یہ تیرے نام کی منت منوتی مکھی کی کتنی قیمت ہوتی ہے میں تو فرنٹر کہوں ہمارے فرنٹیر میں تو مفت ہیں کیا پنجاب میں پنجاب میں تو ہر چیز قیمتی ہے نا شاید یہاں بھی کوئی قیمت ہو اور مکھی دے قیمت مکی مکھی مار کر کا چڑھا دے نے راستہ چھوڑ دیا جا اپنی منزل کی طرف جا تجھے کچھ نہیں کہتے اور دوسرے کو کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے دوسرا بندہ کہنے لگا دوسرا بندہ کہنے لگا کہ جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں ایک مکھی بغیر کے نام کی منت نہیں دینی ہندی والو یہ تو اس نے کہا تھا اور آج میلان شیخ القرآن کے مریض کر رہے ہیں شیخ القرآن کے شگرد کر رہے ہیں رحمت اللہ تعالی جان کے ٹکڑے کروانا منظور ہے اللہ کے ساتھ چلی کسی کو نہیں بنائیں گے انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوتایاں ہو جاتی ہیں کمزوریاں ہو جاتی ہیں انسان ہے کمی بیٹی ہو جایا کرتی ہے لیکن شیخ القرآن رحمت اللہ لہ کے شاگردوں کا شیخ القرآن رحمت اللہ لہ کے مریدوں کا اعلان ہے اور برملہ اعلان ہے سب کچھ گزارا کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ جیسا ساتھ شریف کسی کو نہیں بنائے گے اللہ کے ساتھ شریک رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں محبت کے ساتھ جواب دیجیے کیا پتا اللہ دل قیامت کے بعد اپنی جگہ ہمارے گناہ اپنی جگہ ہمارے قصور اپنی جگہ ہماری کمی بیشی اپنی جگہ لیکن متے دام تک اللہ کے ساتھ شریک کسی کو اللہ اللہ سنا بھائی اس نے کہا مکھی بھی نہیں دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قتل والوں نے جو بندہ ایک مکھھی دے کر لہر اللہ کے نام کی نظر یاد جان بچا کر چلا گیا ادار ہلا ہلا اللہ نے اسے جنم کی آگ میں داخل کر دیا اور جس نے وجود کے ٹکڑے کروا دیے ایک کے نام پر نہیں دی اللہ نے جنت داخل کر دیا ان کاموں میں سے دو کام جن کے لیے جنت واضح ہو جاتی ہے صرف کرے تو جان واجبر موٹائے تو جنت واجب بسنا اللہ کریم ساری ہندو سے معبوب رکھے آمین کہہ دیجئے اللہ ساری ہندو صرف ہمارے کریم نہ باقی بچ ہوئے پانچ امال انتظار میں ہیں باقی پانچ کام کو آپ صلی اللہ علیہ صل علی وسلم علی ہیں پانچ کاموں میں سے دو کام ایسے ہیں کرنے والے کو ایک ایک ملتا ہے بدلا اللہ کے کی محبوب کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرے ایک لکھا جاتا ہے ایک گناہ کیا ایک لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بہت فرمایا اگر میری امت کا کوئی بندہ نیٹی نہ کرے عملی طور پر پریکٹیکل طور پر نہ کرے بلکہ صرف نیکی کا ارادہ کر لیں گے اللہ ارادے کی جی وجہ سے بھی نیٹ لکھ لیتا ہے گناہ ملک نا اگر گناہ کیا پریکٹیکل لکھا جائے گا اور نیٹیا ابھی کی جی بلکہ صرف ارادہ کیا ارادہ کرنے سے ایک لکھی جی گئی جی. اللہ کے محبوب چار بد رہے تین ساتھ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب باقی تینوں کے بارے میں بھی سنتے رہو اللہ کے محبوبات فرمائیے آپ نے فرمایا ارادہ کرنے والے کو ایک لکھی ملے گی اگر نمبر بندے میں بدلے میں دس لکھی جائیں قرآن قرآن سو اعلان ہے سورب کا نام سورت الا نام یہ میں پانچواں بیان کر رہا ہوں دو باقی ہیں سورج کا نام سورت الا نام وسلم پر کلام مقدس نازر ہو رہا ہے یہ میرے سامنے آٹھواں بارہ سورب کا نام سورت اللہ نام مالی سے کا نات پرماتماج نمبر ایک سو ساٹھ مان اندر ماں جا جہلا کے دربار میں ایک لے کے ایک کے بدلے میں دس بدلے ہٹا کروں گا میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایک لوٹھی طرح کرو تو دیکھ بدلے جائے اور اللہ دینا چاہے تو دنوں میں بھی جگہ دے سکتا ہے اور خدمت لیے ہے کیسے ایک کے بدلے میں دس ایک کے بدلے میں دس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تحریر فرمائے یہ غریب آئے اللہ کے نام کا سوال نہیں بات کر دیجیے گی غریبوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو بلایا بیٹا سج دیا جی ابائی جہان جلدی جا اپنی والدہ کے پاس بی بی فاطمہ رضی اللہ ہوتا نانا اور جا کر بی بی فاطمہ سے کہہ دے کہ میں نے جو چھ جرم رکھے تھے گھر کا سودا وغیرہ لینے کے لیے ان میں سے ایک جرم دے دو میں اللہ کے نام پہ غریب کو دینا چاہتا ہوں بیٹے جلدی جاؤ حضرت حسن دوڑے امی جی امی جی کیا بات ہے بیٹا والد صاحب نے بھیجا ہے جی کیا حکم ہے والے صاحب فرما رہے ہیں چھ جرموں میں چھے درم دے دو، اللہ کے نام پر غریب کو دینا چاہتا ہوں برا مہربانی تعالیٰ نے فرماتی دیتے میں دینے کے لیے تو حاضر ہوں انکار نہیں ہے لیکن ذرا یہ جا کر اپنے والے صاحب کو کے آؤ اگر چھ جرموں میں پھر ہمارا گھر کا سامان پورا نہیں مل سکے گا دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن پہلے ذرا جا کر یہ واضح کراؤ حضرت ایسے مل جی بیٹا لے آئے لمبا تو گھر کا سودا پورا نہیں ملے گا ویسے میں دینے کے لیے حاضر ہوں حضرت لے کے میں جلدی واپس جاؤ اور والدہ بھی فاطمہ سے کہہ دو پہلے تو میں نے ایک دن مانگا تھا تو چھ کے چھ مانگ رہا ہوں آپ نے یہ بات کری کیوں ہے ڈاکٹر اما جان ہی بیٹا کیا حکم کو میں جرم دے دو اما دی رضی اللہ ہو تعالیانہ کہتی ہیں بیٹے چھ جرم لے جاؤ مجھے آمنہ فی الحال کا فرمان یاد ہے یاد ہے نے فرمایا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اللہ نے جو بھی اللہ ہم لائن اللہ ابا جان کا یہ فرمان یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دیدی جو مسلمان اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کا ایک نمبر دو سامل رمضان المبارک بچے روزے رکھے نمبر تین آسنت فرجہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور نمبر چار اطاعت بالہ اپنے حامد کا حکم مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی کرنے والی روزوں کی پابندی کرنے والی عزت کی حفاظت کرنے والی اور نمبر چارت کا حکمت مرضی جائے میں ہاں حکمن ہوگی جائے گی چلے کوئی گرم نہیں خراب لگا رہا ہے فرمایا میں اگر آپ نے اپنے لیے لے لیے دیا تو میں آپ کے ہاتھ میں رعایت قیمت بتاتا ہوں لیکن لوں گا نقد ادار والی بات نہیں ہے کیش لوں گا قیمت کتنی ہے کہنے لگا ایک سو چالیس جرم لوں کچھ مولا اس نے کہا بس کتنا کچھ ہے آگے آ رہا ہوں ایک کام کے لیے تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا اگر سودا کرنا تو کر ہی دیے واپسی پر پیسے لیتا جاؤں گا ہمارے کر کے مالک چلا دیا اب حضرت علی سوچ رہے ہیں کس سے ادھار مانگ کر میں قیمت ادا کروں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی رہ گزر ایک بندہ آ گیا حضرت یہ اونٹنی آپ کی ہے فرمائی جی میری ہے دیکھیں گے حضرت علی گا کیا قیمت ہے فرمایا تو بتا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے پیسے ڈھک دے لیے اور بات میں یہ کروں گا آپ کی مرضی اگر آپ بیچنا چاہیں حضرت علی نے فرمایا بات کر کہنے لگا میں تو دوں گا دو سو درم میں تو دوں گا آپ کی مرضی سودا کرے نہیں کرتے فرمایا بسم اللہ لا دو سو درم لے لیے اوٹنی دے دی تھوڑی دیر بعد پہلا مالک آیا کہ میرے پیسے برابر کیے کے نہیں یہ ایک سو چالیس درم لے لو باقی بچ گئے ساٹھ حضرت حسن کو بلایا فرمایا ابھی حسن جلدی ساٹھ دنم لے جا اور اما بی, بی فاطمہ کو جا کر سورت الانام نام آیت نمبر ایک سو ساٹھ کا حوالہ بھی سنانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی تلاوت کی فرمایا من جا کرائے ایک کے بدلے میں دس گنا کر کے دیتا ہوں چھے جرم دیے تھے اللہ نے چھ کے بدلے میں دس گنا ساٹھ جرم واپس کر دیے یہ تو اللہ دنیا میں بدلہ دے رہا ہے اور جو آخر میں دے گا صاحب کرام انتظار کے اندر ہیں اللہ کے محبوب اور ابھی دو عمل باقی ہیں آپ نے سنا بالکل ٹھیک ہے دو عمل باقی ہیں وہ بھی سنو اب آپ میں پھر دورانے لگا ہوں آپ کی یادی ہانی کے لیے ایک عمل شرک والا جس کی وجہ سے جہنم واجب دوسرا عمل جنت والا دوسرا عمل توحید والا جس کی وجہ سے جنت واجب نمبر تین بندہ پریکٹیکل گناہ کرے تو ایک کے بدلے میں ایک لکھا جائے گا نمبر چار نیکی کا ارادہ کرے تو ایک لکھی جائے گی نمبر پانچ اگر پریکٹیکل نیکی کر لے ایک کے بدلے میں دس اللہ کریم بدلے دے گا اب صحابہ ہے انتظار میں اللہ کے ببو دو تو ہی کام باقی فرمایا وہ بھی سنو یہ ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اگر جہاد کے اندر ایک درم بھی دے گا اللہ جہاد کے اندر دیا ہوا ایک درم ایک نہیں بلکہ سات سو کر کے دے گا اور سورت البکرا کے اندر بھی حوالہ ہے یہ میرے سامنے تیسرا بارہ سورت کا نام سورت البکرا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز سے قربان جاؤں رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر دو سو اکسٹھ کے اندر مسل سے مسلح امب تک سبا سنا بلا فی کل بولا کن میتھا ولہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر میدان دانے جہاد میں حرج کرتے ہیں ان کی مثال دانے والی ہے اگر زمیندار نے ایک دانہ زمین میں ڈالا زمین کا سینہ چیڑا اللہ نے اوپر سے آڈر دے دیا خبردار زمینوں جی میرے اللہ زمیندار تیرا سینہ چیزیں کے بعد دانے ڈال کے جا رہا ہے یہ تیری خوراک نہیں ہے بندے کی امانت ہے اللہ امانت ہے فرمایا ہاں ہاں امانت ہے سورت کا نام سورت الواقع یہ میرے سامنے ستائیسواں بارہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں سورت کا نام سورت الواقع رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر ترسٹ کے اندر افرائی تما تار تم تذر ہو امن مجھے بتاؤ تو صحیح اس دانے کے بارے میں جو زمین کے اندر تم بوتے ہو تم پیدا کرتے ہو یا اللہ پیدا کرنے والا ہے زمیندار کو کہو ابھی شہروں میں رہائش رکھنے والے اباب ہیں میں بھی شہر میں رہتا ہوں زمینداروں سے پوچھئے زمیندار یہ جو تم گندم کے دانے زمین میں ڈالے ہیں جی ان سارے دانوں کو دوبارہ ویسے اکٹھا کر دکھا کر سکتا ہے طاقت ہی نہیں ہے, کٹھا دوبارہ کر سکے اللہ اوپر سے آڈر دے رہا ہے خبردار زمین. یہ بندے کی امانت ہے خیال کرنا اللہ کیسے خیال کروں فرمایا ایک دانے کے بدلے میں اللہ نے ساتھ خوشے پیدا کر دیے تو حبہ سورت کا نام سورت البکرا تیسرا بارہ اور آیت کا نمبر ایک سو اکسٹھ فرمایا ایک دانے کے بدلے میں ساد خوشے سات سٹے اور ہر سٹے میں سات سو دانا بندے نے دانا ڈالا اللہ ایک کے بدلے میں ساتھ سو کیسے عجیب طریقے سے دے رہا ہے اب آپ خیال جب زمیندار نے دانا ڈالا اوپر کوئی چھلکا نہیں تھا اوپر کوئی پردہ نہیں تھا یعنی ننگا کر کے دانہ ڈالا اللہ ساتھ دے رہا ہے ہونے پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھٹا عمل میں اس وقت چمن میں تقریر کر رہا تھا کوئی تقریباً سوالیس کلو میٹر سوا دس بجے میں نے تقریر کی سارے دس روپئے خبر کی تقریبا نے والوں میں لوگوں کا دوست ہے دو کلو میٹر بھی لوگ محمود پریشان لیکن ایک جملہ میں نے وہاں بھی کہا تھا آپ بھی امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر رہا ہوں اللہ اللہ اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی حکومت کا چلا جانا محمد کچھ آپ نے اور کیا کچھ کہنا چاہتا ہوں اٹ کے کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی مومن کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے اور افغانستان ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں تو نہیں جفا کی تیل سے ظلم کی تلوار کے ساتھ جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی جفا کی تیل سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں الجحاد الج الج الج احباب ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتواں عمل اب آپ کی توجہ میری طرف ساتواں عمل صحابہ تیرا مرد کرتے ہیں اللہ کے محبوب تشریف رکھیے تصویر رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھی جہاد کے اندر اگر کوئی بندہ ایک پیسہ دے گا اللہ ایک کے بدلے میں سا سو گنا طا کرے گا اللہ کے محبوب یہ تو چھ ہوئے ساتواں عمل باقی ہے اب آپ کی توجہ میری طرف آمنا کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتواں عمل ہے روزے دار کا روزے والا روزے والا عمل ایسا ہے کہ جس کے ثواب کو لکھنے گل فرشتوں میں بھی نہیں ہے ملاپ نے یہ بھان کیا پھر میں خلاصہ دہرا رہا ہوں توحید پر موت ہے تو جنت واجب شرک پر موتا ہے تو جن واجب. واجب نمبر تین اگر گناہ کرو پریکٹیکل ایک لکھا جائے گا نمبر چار نیکی کا خالی ارادہ کرو ایک لکھی جائے گی نمبر پانچ اگر پریکٹیکل نیکی کرو ایک کے بدلے میں اللہ درجے دے گا اور نمبر چھ میدان جہاد میں بندہ نیکی کرے ایک کے بدلے میں سات سوال بدلے دے گا اور نمبر سات آپ فرماتے ہیں روزے کا ثواب ایسا ہے کہ فرشتوں کے اندر لکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے کتنا ثواب لکھا جائے صحابہ کہ عرض کرتے ہیں پھر کیا ہوگا جب فرشتے روزے کا ثواب لکھ ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم آمنا فی الحال فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے فرمایا ہے روزہ خاص میرے لیے حج کرو تو کو پتا رشتے داروں کو پتہ نماز پڑھو تو ساتھ پڑھنے والے نمازیوں کو پتہ اگر بندہ زکات ادا کرے نام نبی لے لیکن کم از کم کسی کو دے گا اتنا تو پتہ چلے گا مجھے کچھ دے رہا ہے نام نبی لے لیکن روزے والا ایسا عمل ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ چلتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں اللہ آپ ہوں ان الفاظ پر خراب اور کیجیے بات سمیٹ رہا ہوں روزے کا بدلہ میں اللہ خود ہوں خود ایک تو ہے نا خود دینا دوسرا ہے میں خود ہوں اس کا کیا مطلب روزے کا بدلہ میں اللہ آپ ہوں میں خود ہوں اللہ روزے کا بدلہ تو خود ہے اس کا کیا مطلب مولانا روم رحمت اللہ نے مثال سمجھائی ہے فرماتے ہیں محمود حزلی جا رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر بھی ساتھ ساتھ ہے ٹھیلی میں ہاتھ ڈالا ہیرے نکالے جواہرات نکالے پھینک دیے اعلان کر دیا او میرے لشکر والوں جس کے ہاتھ میں جتنے ہیرے آ گئے جتنے موتی آ گئے اس کے ہو گئے یہ فرمایا اور محمود حضری نے گھوڑے کو بھگا دیا سارے لشکر والے سپاہی فوجی موتی چننے لگے ہیرے چننے لگے مولانا روم رحمت اللہ لکھتے ہیں مسلمی کے اندر جب محمود محمودی نے گھوڑا دوڑایا حیران ہوا کہ یہ دوسرے گھوڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے سارے سپاہی تو موتی چن رہے تھے اللہ پر حیران ہو گیا محمود کے ساتھ غلام ایاز وہ بھی گھوڑے کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے محمود نے کہا ایاز تجھے موتی نہیں چاہیے تجھے ہیرے چاہیے تو میرے ساتھ گھوڑا بگاتا ہوا آ رہا ہے تجھے موتی ضرورت نہیں ہے باقی جو چنے تھے تو نے کیوں نہیں چنے اب آ خیال کرنا حدیث کا مطلب سمجھانے لگا ہوں ایاز نے کہا مجھے ہیرے نہیں چاہیے ہیرو والا چاہیے والا چاہیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا اعلان ہے بھی روزہ صرف میرے لیے ہے کسی کو پتا نہیں چلتا روزے والی عبادت کا اور روزے کا بدلہ میں آپ کیا مطلب جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا واخر وانا الحمدللہ رب اللہ ماہ مراد اللہ شکی نارو وہ نیلا دینی کی اثر حاصل کرنے کے لیے پتا یاد رکھیے